الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلوات الله وسلام عليه وعلى اله وعلى اصحابي ومن اهتدى بهده واستنى بسنته على يوم الدين أما بعد الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد واتبع سبيل من أناب إليه وقال أيذن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال أيذن يا أيها الذين آمنوا أطئوا الله وأطئوا رسول وول امر بن کم فعین تنازع تم فیشعین فردو رسول معذد ناظرین اسامعین منہج صلف کے وصول پر مسلسل چار ہفتوں سے ہماری گفتگو چل رہی ہے آج یہ پانچواں ہفتہ ہے اس سے پہلے منہجر صلف کے اصول پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے پانچ اہم اصول بیان کیے تھے یاد دیانی کے طور پر میں سرسری طور پر ان کو دوبارہ پھر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یعنی جو گشتہ درس میں پانچ اصول بتائے گئے تھے اس سے پہلے کے درس میں پانچ اصول بتائے گئے تھے ٹوٹل دس اصول ہوئے گشتہ درس کے اصول میں آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ بتا رہا ہوں چھٹا اصول تھا اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف مسئلے کو لوٹا دینا ساتواں اصول تھا کتاب و سنت کو عقل پر مقدم کرنا آٹھواں اصول تھا نصوص کے درمیان جمع و تطبیق کرنا مشابحات پر ایمان لانا نواں اصول تھا کہ قرآن کو سنت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے اور دین حدیث کے بغیر ناقص ہے دسواں اصول تھا کہ عبادت کی قبولیت کے لیے دو اہم بنیادی شرطیں ہیں پہلی شرط ہے اخلاص اور دوسری شرط ہے مطابات رسول ان پانچ اصولوں پر گزشتہ درس میں آپ کے سامنے گفتگو کی گیت کی گئی تھی انشاءاللہ آج کے درس میں کچھ اور اہم اصول ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان اصولوں کو اور ان باتوں کو سننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین ہم سب کو منہج صلب پر قائم رکھے انہی کے عقیدے پر ہم سب کو قائم رکھے اور ہماری عبادات کو نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو ہم سے گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے عامر رب العالمین وصول نمبر گیارہ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام و صفات ہیں ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے اللہ کے اسماء و صفات کا نہ انکار کیا جائے گا نہ ان کی غلط تعویل کی جائے گی نہ مخلوق سے اس کی کوئی مثال اور تشبیہ دی جائے گی یہ سب اصول میں داخل ہیں اور اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں اللہ کے کتنے نام ہیں کتنی صفات ہیں کوئی نہیں جانتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا ایسے اللہ رب العالمین کے نام و صفات کو کوئی گن نہیں سکتا اللہ کے جو نام اور صفات ہیں ان سب کے معانی معلوم ہیں لیکن حقیقت کا علم اللہ حرب العالمین کے پاس ہے ایسا نہیں کہ ان نام و صفات کے معنی کو ہم نہیں جانتے معانی جانتے ہیں جیسے ایک صفت میں آپ کے سامنے بیان کروں الستوا کہ اللہ حرب العامین عرش پر مستوی ہے مستوی کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرص پر بلند ہے جلوہ افروز ہے اللہ رب العالمین اس پر مستوی ہے یہ ہے معنیٰ مستوی ہونے کا تو اس کا معنی ہم جانتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں الرحمٰن الرحیم الملک القدس السلام المؤمن بے شمار نام اللہ رب العالمین کے ہیں ان سارے ناموں کے معنی ہم جانتے ہیں کہ رحمان کے معنی رحمت والا اور رحیم معنی مہربان رحمت والا یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں ان کے معنی ہم جانتے ہیں ایک جماعت ہے جسے مفوضہ کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کے معنی کو نہیں جانتے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا معنی کیا ہے ہم اللہ کی طرف تفویض کر دیتے ہیں اللہ کی طرف معنی کو لوٹا دیتے ہیں ہمارا کہنا یہ کہ غلط ہے اس لیے غلط ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین اتارا تو اس دین کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے لہذا اللہ کے ناموں کو اگر ہم معنی نہیں جانیں گے تو ہم کیسے اللہ کو پکاریں گے ہمیں ضرورت ہے روزی کی اور الرزاق کا معنی اگر ہم نہ جانیں تو پھر اللہ رب العالمین کو ہم کیسے پکاریں گے ہمیں اولاد کی ضرورت ہے الحاب کے معنی ہوتے ہیں داتا دینے والا اگر ہم اللہ کے معنی کو نہ جانیں تو ہماری جو ضرورت ہے وہ ضرورت کے لیے ہم اللہ کے کس نام کا انتخاب کریں گے اس لیے ناموں کے معانی ہمیں معلوم ہے البتہ کیفیت ان صفات کی اللہ حرب العالمین بہتر جاننے والا اللہ جاننے والا کیونکہ اللہ رب العالمین نے نہ بیان کیا اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات کی حقیقت کو بیان کیا لہذا ہمارا ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ہم کسی بھی نام کا نہ انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی غلط تعویل کرتے ہیں نہ ہی صفات کا انکار کرتے ہیں یہ جو اہل باطل ہیں اہل زیغ و زلال ہیں یہ ان کی روش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کر دینا ایک فرقہ وجود میں آیا جسے کہا جاتا جہمیہ ان لوگوں نے اللہ کے نام اور صفات سب کا انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کے نہ نام ہے اور نہ ہی صفات ہیں اس کے بعد ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا جنہیں ہم کہتے ہیں معتزلہ ان معتزلہ نے اللہ کے نام کا اقرار تو کیا لیکن صفات کا انکار کر دیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ علیم تو ہے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ رحمان ہے بغیر رحمت کے اللہ رب علیم ہے بغیر علم کے یا عزیز ہے بغیر عزت کے اس طریقے سے ان لوگوں نے تمام صفات کا انکار کر دیا اس کے بعد کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے کچھ ناموں کا اقرار تو کیا کچھ صفات کا بھی اقرار کیا لیکن کچھ صفات کا انہوں نے انکار کر دیا جن کو عشاء اور ماتردیہ کہا جاتا ہے کہ کچھ صفات کا انہوں نے انکار کر دیا یا اس کی غلط تعویل کی اور غلط تعویل یہ انکار ہی کی ایک شاخ ہے تو انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا یا اس کی غلط تعویل کر لی جیسے استوا کے معنی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا انہوں نے اس کے معنی کر دیا استولہ کا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی عرش پر قبضہ کیا یعنی مطلب نوز باللہ کی کیا اور کوئی ذات تھی جو عرش پر جلوہ ہونا چاہتی تھی تو ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی اللہ تعالیٰ غالب آ گیا اور اللہ رب العالمین اس عرش پر اس کو ہرا کر کے اس ذات کو جلوہ فروغ ہو گیا یہ معنی تو کفر کا معنی ہو گیا گویا کی دو ذاتیں برابر کی تھیں جن کا آپس میں جنگ چل رہی تھی لڑائی چل رہی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر غالب آ گیا نا از یہ کفر کی بات ہے یہ اللہ رب بلامین کے ہاتھ ہیں اللہ کے دو ہاتھ ہیں دونوں ہاتھ اس کے داہنے ہی ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے اللہ حربلامین نے فرمایا بل ادا مسود اللہ رب الامین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں انہوں نے اللہ کے ہاتھ کی تعویل کی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سے مراد کیا ہے قدرت ہے بھائی اللہ البرامین کے ناموں میں سے القدیر القادر نام ہے اللہ ابراہین تو ہر چیز پر قادر ہے ید کے معنی نعمت کے نہیں ہوتے ہیں ید کے معنی دو تسنیاں یہاں پر ہے یدا ہو کیا اللہ تعالی کی دو قدرت ہے نا ازم اللہ تو یہ ان لوگوں نے اللہ کی صفات کا کیا کیا تعویل کی اللہ اربراہین کی آنکھیں ہیں اللہ ربر کی دو آنکھیں ہیں اب ان لوگوں نے آنکھوں کی غلط تعویل کی کہا کہ آنکھوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی ہے اور یہاں پر حقیقی آنکھیں مراد نہیں ہیں اللہ ہر غلامین کا چہرہ ہے وجہ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ حربلین کے لیے کوئی چہرہ نہیں ہے یہاں وجہ سے مراد اللہ کی ذات ہے اللہ کی مندی اور خوشنودی ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھی ان کا انہوں نے انکار یہ غلط تعویل کی اور یہ غلط تاویل انکار ہی کے معنی میں ہے تو انہیں عشاعرہ اور ماتریدیہ کہا جاتا ہے اللہ تعالی کے جو نام و صفات ہیں جیسے اللہ ہر بلامین کی ذات بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں ایسی اللہ حربلین اپنے تمام صفات کے اندر بے مثال ہے اس کی مثال نہیں دی جائے گی اس کی تشویع نہیں دی جائے گی مخلوق سے جب مخلوقات کی صفات آپس میں مختلف ہیں تو اس طریقے سے اللہن کی صفات بدرجہ والا مختلف ہوگی جیسے ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں چوٹی کے پاس بھی آنکھیں ہوتی ہیں ہاتھی کے پاس بھی آنکھیں ہوتی ہیں کیا ہماری آنکھیں اور چوٹی اور ہاتھی کی آنکھیں برابر ہیں قطان برابر نہیں ہیں جب یہ مخلوقات کے اندر فرق ہے جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو اللہ رب العالمین کی تو کوئی مثال نہیں ہے اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے ہمارے پاس بھی وجہ ہے اور اس طریقے جانوروں کے پاس بھی چہرہ ہوتا ہے لیکن کیا دونوں ایک جیسے ہیں کتان دونوں ایک جیسے نہیں ہیں ہم بھی سنتے ہیں جانور بھی سنتے ہیں کیا سب کا سننا ایک جیسا ہے کتان ایسا نہیں دونوں کے سننے میں فرق ہے ہمارے پاس بھی ہاتھ ہیں اور دیگر مخلوقات کے بھی پاس ہاتھ ہوتے ہیں کیا سب مخلوقات کے ہاتھ ایک جیسے ہیں عزم اللہ ہرگز نہیں فرق ہے تو جو اللہ تعالی کی مخلوقات کے اندر فرق ہے یہ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے تو کوئی مثال نہیں لئی سک مس لئی شعی الحب اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی صفت والی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا یہاں اللہ رب العالمین نے مثل کی نفی فرمائی اور سمیع اور بصیر اللہ کے ناموں میں سے اس کا اثبات کیا یعنی اللہ کے جو نام و صفات ہیں ان میں کسی کی کوئی مثال نہیں دی جائے گی کسی کی کوئی تشبیہ نہیں دی جائے گی یہ اہل سنت والجماعت سلب صالحین صحابہ طابین طب تابعین ایم اربا امام حنیفہ امام مالک امام شافعی امام محمد بن حنبل اور اس طریقے سے تابعین طب تعبین اور بعد کے ادوار کے تمام لوگ ان سب کا عقیدہ اور منحج یہی ہے کہ اللہ کے تمام نام و صفات پر ایمان لانا اس کی کوئی تعویل غلط نہیں کی جائے گی نہ اس کا کوئی انکار کیا جائے گا اور نہ نا ہی ناموں کے اندر الحاط کیا جائے گا الحاد کے بہت سارے معنی الحاط کے معنی ہوتے ہیں ہٹ جانا ہٹ جانا لغت کے اندر اور شریعت کے اندر اللہ تعالی کے جو نام و ہیں اس کے اس باب میں جو سلف کا منہ ہے اس کے راستے کو چھوڑ دینا اس راستے سے روگردانی کر دینا اسے الحاد کہا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین نے نام و صفات کے اندر الہاد کرنے والوں کے لیے سخت وئی سنائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اور اللہ علیہ الحسن اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں فد اہ لہذا اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو وہ ضرور لذیذ الحدون فی اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر الہاد کرتے ہیں سی جز نہ ماکانو وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی خبر لینے والا ہے تو اللہ کے نام کے اندر الہاد کرنا یہ کیا ہے سخت جرم ہے سنگین جرم ہے جیسے صحابہ تابعین طب تابعین نے اور بعد کے سلف صالحین کے منحج پر چلنے والے والما محدثین اور مسلمانوں نے اللہ کے نام و صفات کو سمجھا اور جانا اسی طریقے سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نام و صفات پر ایمان رکھتے ہیں اس میں الہاد کرنا یہ کیا ہے یہ روگردانی ہے اور مرحج صلب کے راستے کو چھوڑ دینا ہے تو الہات کے بہت ساری انما اور اقسام ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام و صفات کا انکار کر دینا اور یہ الحاد ہی نہیں بلکہ کفر ہے یہ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں کا اقرار کرنا اور صفات کا انکار کر دینا یعنی اللہ کے ناموں کو تو ماننا لیکن صفات کا انکار کر دینا کچھ اور اسی طریقے سے قسمیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام رکھنا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہ رکھے ہوں یعنی انسان اپنی عقل کے مطابق اللہ کا نام رکھ دے جیسے الموجود اللہ تعالی کا نام نہیں ہے اب کوئی اللہ کا نام موجود نام رکھ دے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر موجود ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نام کا نام موجود کوئی رکھ دے اپنی عقل سے یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات ہمیشہ سے ہے اب کوئی اللہ تعالی کا نام القدیم رکھ دے جب کہ اللہ تعالی کا نام قدیم نہیں ہے قدیم کے معنی یہ ہوتا ہے جو پہلے سنا ہو اس کے لیے قدم کا قدامت کا استعمال کیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا چاند کے بارے میں قدیم آپ دیکھیے چاند نکلتا اور ڈوبتا رہتا ہے اس کے لیے اللہ حرب العامن لفظ قدیم کو استعمال کیا لہذا جن نام اور صفات کا اللہ نے استعمال نہیں کیا ہے ان نام اور صفات کا استعمال کرنا یہ اللہ رب العامن کے نام کے اندر ارحاد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں کی صفات سے تشویح دینا یا مثال دینا یہ بھی کیا ہے یہ بھی الحاد ہے کہ ہم تشویح دے دینا سے مشبیہ ہیں جو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے ہمارے جیسا علم نہ عزب اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے ہمارے جیسے ہاتھ ہے نہ عزب اللہ یہ مثال دینا تشویح دینا یہ حرام ہے الحاد ہے جب بندوں کے علم برابر نہیں ہیں ایک بڑا عالم ایک چھوٹا عالم ایک جاہل تو اللہ تعالیٰ کے علم بندوں کے علم کے, علم کے برابر نوز باللہ کیسے ہو سکتا ہے وفو کا کل علم علیم اللہ نے فرمایا ہر ایک عالم کے اوپر دوسرا عالم ہے تو جب بندوں کے علم برابر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم ہمارے برابر نوزب باللہ ہم کہیں کیسے ہو سکتا ہے اس لیے یہ ایسا سوچنا حرام اور کفر ہے یہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کو بندوں سے مثال دیتا ہے یا بندوں سے تشویح دیتا ہے ایسی اللہ کے ناموں سے بتوں کا ناموں کو اشتقاق کرنا لات اللہ کے نام سے اس کو مشتق ماننا یا عزا کو عزیز کے نام سے مشتق ماننا یہ بھی کیا ہے یہ سب کے سب الہاد کے اندر آتا ہے تو الہاد یہ جو اہل الہاد ہیں جنہوں نے صحیح راستے کو چھوڑ دیا ان کی روش ہے اور جو صلب صالحین کے عقید اور منہج پر چلنے والے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کے قرار کرنا اور ان ناموں کی کوئی تشویر نہیں دی جائے گی نہ کوئی مثال دی جائے گی میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا اور میں بار بار کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو اہناف اپنے آپ کو کہتے ہیں دیوبندی یا بریلوی یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ اللہ کے صفات کی باقاعدہ تعویل کرتے ہیں یہ سب کے سب اشعری اور ماترودی ہیں وہ صلب صالحین کے عقیدے میں سلمب صالح کے عقیدے پر نہیں ہے وہ اور یہ ان پر میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں ان کی مشہور کتاب ہے المحند المفند علماء اہل سنت دیوبند جو مولانا خلیل احمد شاہان پوری رحمت اللہ نے لکھی ہے اور اس کتاب کے اوپر سینکڑوں علماء کی دستخط ہے اس کتاب کے شروع میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم اصول میں ہم فرو میں امام حنیفہ کو مانتے ہیں نماز کیسے پڑھیں گے زکاط کیسے دیں گے طلاق کیسے دیں گے نکاح کیسے کریں گے ان مسائل میں امام بو حنیفا کو مانتے ہیں اور اصول میں اشعری اور ماترودی ابو منصور ماترودی اور ابو الحسن عشری کو ہم مانتے ہیں ابو الحسن عشری کون ہیں ابو منصور ماتردی کون ہے یہ بعد میں پیدا ہونے والے چوتھی پانچویں صدی کے اندر پیدا ہونے والے یا بعد کے اندر پیدا ہونے والے انہوں نے کیا کیا اللہ تعالی کے شفات کی غلط تعویل کی ان کو مانتے ہیں یہ لوگ اور امام بھنیفا رحمت اللہ کی تقلید نہیں کرتے عقیدے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ کی کیا امام بھنیفا کا عقیدہ غلط تھا کیا امام بھنیفا کا مناج غلط تھا آپ نے فرو میں اتمام بھنیفا کو مان لیا تقلید کر لی لیکن عقیدہ ان کا آپ نے چھوڑ دیا اصول ان کے آپ نے چھوڑ دیے کیا نوزب اللہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ غلط تھا آپ کا عقیدہ صحیح ہے ان کا منہ جو اصول غلط تھا آپ کا منہ جو صحیح ہے ہرگز ایسا نہیں ہے امام اب حنیفہ تو صلب صالحین میں سے آتے ہیں یہ صلب صالحین میں سے آتے طبع تابئی ہی ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کو او اپنانے کی بات کہی گئی ان کے نقش قدم کی پیروی ہم کرتے ہیں عقیدے کے اندر امام اب حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلفی تھے سلفی امام تھے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے لیکن عرش پتہ نہیں کہاں سورج اوپر یا نیچے وہ بھی مسلمان نہیں ہے جبکہ آج ان کی تقلید کرنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود اللہ ہر جگہ مانتے ہو ایک مثال میں نے شاید سے پہلے بھی دی تھی آج بھی میں نے دیا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ اور رسول کے اندر پکے تھے سلم سالین کے عقیدے اور منہج پر تھے انہوں نے ان کے عقیدے اور منحج کو چھوڑ دیا اصول کو چھوڑ دیا اور ابو حسن عشری اور ابو منصور محترودی کے عقیدے اور منحج کو انہوں نے لے لیا حالانکہ ابو الحسن عشری رحمتہ اللہ علیہ نے بعد میں رجوع کر لیا تھا انہوں نے رجوع کر لیا اور سرف صالح کے عقیدے کو اپنا لیا تھا انہوں نے لیکن پھر بھی ان کے پرانے عقیدے کو انہوں نے اپنا لیا اور سلوک میں اور زہد کے اندر چار سلسلوں پر وہ بیعت کرتے ہیں. چار سلسلوں کو مانتے ہیں کون چار سلسلے ہیں چشتی سیروردی قادری اور نقش بندی یہ چار ہیں کیا امام بنیفا نقش بندی تھے امام بنیفا سیر تھے امام بنیفا چشتی تھے کہ امام بنیفا جو جو چار سلسلے ہیں سیروردی چشتی قادری کے چار سلسلے پر وہ بیت رہتے تھے یہ تو چاروں سلسلے بعد میں پیدا ہوئے ہیں امام منیفا رحمتہ اللہ علیہ کے وفات کے کئی سو سالوں کے بعد تو یہ ان کا عقیدہ انہوں نے بیان کیا ہے خلیل احمد شاہ پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقائد علما اہل سنت دیوبند کے اندر آپ دیکھ لیجیے کتاب کوئی ان پر الزام نہیں ہے انہوں نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے تو ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش برے صغیر اور پوری دنیا میں جہاں بھی پانے جانے والے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں دیوبندی بریلوی کہتے ہیں وہ سارے کے سارے امام بھنیفا رحمت اللہ علیہ کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہیں ان کے عقیدے منحج کو نہیں مانتے کاش الٹا ہوتا اور امام بہنیفا کے عقیدے اور منحج کو مانتے عقیدے اور رسول کے اندر لیکن ایسا نہیں انہوں نے کیا تو کیا وہ عقیدے میں غلط تھے ہرگز ایسا نہیں ہے آپ پڑھیے ان کے عقیدے کو وہ سلم صالین کے عقیدے اور منحج پر تھے امام بہنیفا رحمۃ اللہ علیہ تو یہ اللہ کے صفات کی غلط تعویل کرنا اور اللہ بولا اور یہ اللہ تعالی کے لیے صرف سات یہ آٹھ صفات مانتے ہیں باقی تمام صفات کا انکار یا تو انکار کرتے ہیں اور تعویل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو عشری اور ماتردی ہیں یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العامین کے ساتھ صفات کو مانتے ہیں باقی تمام صفات کا وہ انکار کرتی ہے آٹھ صفات کو باقی تمام صفات کی غلط تعویل ہے اس کا انکار کرتے ہیں ایک صفت کی تعویل دیگر صفات کی تعویل ہی ہے لہذا ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے سلب صارحین کا منہج صلف کا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو ماننا اور طریقے سے ان کا نہ انکار کرنا اور نہ ہی ان کی غلط تعویل کرنا یہ بھی بہت ہی اہم عقیدہ اور منہج اور رسول ہے امام منیفر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام مالک کے پاس ایک شخص آیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرص پر کیسے مستوی ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب دیا استبا معلوم ہے کیفیت مجہول ہے ایمان اس پر لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدات ہے مجھے بداتی لگ رہا اس آدمی کو مسجد سے لوگوں نکال دیا اور امام ماہر کی پیشانی پر پسینہ آ گیا یہ سوال سن کر کے کہا کہ تم نے ایسا سوال کیا نہ صحابی نے کیا نہ کسی نے نہیں کیا ایسا سوال اور تم آج ایسا سوال کر رہے ہو کہ اللہ رب العامن کی ذات عرش پر کیسے جلواب کیسے مسترد سوال کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ جنہیں امام دائر ہجرا کہا جاتا ہے اور ام اربا میں سے دوسرے امام ان کو انہوں نے باقاعدہ اس آدمی کو کہا کہ مجھے تو بجاتی لگتا ہے اور اس آدمی کو مجلس سے حدیث کی مجلس تھی اس سے آپ نے نکال دیا تو یہ ہم سب کا عقیدہ اور منحج کہ اللہ تعالی کے نام و صفات پر ایمان کیفیت کا علم اللہ کے پاس ہمیں کیفیت نہیں معلوم کیونکہ نہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا اور نہ ہی حدیث کے اندر بیان اس لیے ہمیں کیفیت نہیں معلوم آج وہ ساری چیزوں کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم لیکن اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں قبر کے اندر عذاب ہے قبر کے اندر نعمتیں ہمیں کیفیت نہیں معلوم لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے یہ اصول میں سے ہے اگر اس پر انکار کر دے گا انسان قبر کے عذاب کو قبر کی نعمتوں کو تو مسلمان باقی نہیں رہ جائے گا یہ اصول کے اندر ہے قیامت کے اندر ساری چیزیں ہوں گی ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے پلسرات ہوگی کیا کیفیت ہوگی ہمیں نہیں معلوم لیکن ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے تو کیفیت اللہ کے حوالے کیفیت اللہ کے حوالے لیکن ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اگرچہ وہ باتیں ہماری خل کے اندر نہ آئے تو یہ گیارہواں اصول بارہواں اصول یہ ہے کہ اللہ ہر برامن کو جو ہم عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے اندر تین چیزوں کو جمع کرنا ضروری ہے ایک تو امید اور ایک محبت اور ایک خوف تین چیزیں سمجھ لیجئے محبت امید اور خوف محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی سے اس کے رسول سے اس کے دین سے محبت ہے اور خوشی خوشی ہم اللہ تعالی کی بات کرتے ہیں ہم عبادت کو بوجھ نہیں سمجھتے اور نہ ہی پیسے کی لالچ میں یا ریاکاری کے طور پر عبادات کرتے ہیں تو اللہ تعالی سے محبت کے طور پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ فرماتا اللہ وشدحب اللہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والے تو محبت یہ ضروری ہے تمام عبادات کے لیے دوسرا جو رکن ہے امید امید کا مطلب یہ ہے اس میں تین چیزیں شامل ہیں پہلی چیز یہ شامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس امید سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا ہمیں امید ہے بلکہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول کرے گا نمبر دو اللہ رب الامن اپنے فضل و کرم سے اس عبادت کو قبول کرنے کے بعد ہمیں اپنے فضل میں لائے گا اور جنت میں داخلہ دے گا جنت کے لیے ہم اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے اللہ کی بات کرتے ہیں. تیسری چیز کیا ہے کہ کی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو اللہ ہر العالمین اس کو معاف کر دینے والا ہے اللہ غفور رحیم ہے معاف کر دینے والا ہے لہذا اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ تین چیزیں اس کے اندر ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اور ان نمانا بشرم <مِثْلُكُن> فل آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں یو ہا یہاں فرق یہ ہے اللہ تعالی کی میری طرف وہی آتی ہے تمہاری طرف نہیں آتی ہے. انما الہکم الا انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے فمن کان یرجو لقاء جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے رجاء امید ہے اسے فلیعمل عملا صالحا وہ نیک عمل کرے ولا یشرک بعبادت ربی احد اور اپنے رب کی بات میں کسی کو شریک نہ کرے یہاں پر امید کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے اللہ سے ملاقات کی اللہ سے جنت کی اللہ رب عبرامن سے ثواب کی کہ اللہ بلامن ہمیں ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا اس طریقے سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ماتا حدیث قدسی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرا بندہ جس طرح میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید ہماری ہے اچھا گمان رکھتے ہیں تبھی ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا گمان کرے گا اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا سوچیں گے تو اللہ ابامین ہمارے ساتھ برا سوچے گا برا گمان کرے گا اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں تو یہ امید یہ بھی عبادت کی بنیاد ہے تیسرا رکن کیا خوف خوف کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بات ہم نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں جہاں اللہ تعالی غفور رحیم ہے وہی اللہ تعالی سخت عذاب بھی دینے والا ہے اسی لیے اگر اللہ کی بات نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں سخت عذاب دے گا اگر اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالی ہمیں جہنم میں داخل کرے گا اللہ کے ساتھ اگر شرک کریں گے اللہ تعالی ہمیں جہنم میں داخل کر دے گا اللہ تعالی کا خوف تو اللہ جہاں غفور رحیم ہے وہی اللہ تعالی عذاب دینے والا بھی ہے انتقام لینے والا بھی ہے اللہ رب نے قرآن مقدس کے اندر سابقہ قوموں کی داستانیں بیان کی ہیں ان قوموں کی جو نبی پر ایمان نہیں لائے شرک کے اندر رہے اللہ نے ان کو اہلا کو برباد کر دیا اللہ نے ان کو عذاب دیا اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے نا اللہ نے جہاں جنت بنائی وہیں جہنم بھی بنائی ہے جہاں جو ہے فرشتے ہیں وہیں جن اور شیطان بھی ہیں جہاں کفر ہے وہیں ایمان بھی ہے جہاں ثواب ہوئی اقاب بھی ہے جہاں جنت ہوئی جہنم بھی ہے جہاں پھول ہوئی کاٹے بھی ہیں جہاں آگئے وہیں پانی بھی ہے اللہ نے دونوں چیزیں بنا کر کے رکھی ہیں تو اللہ رب الامن عذاب بھی دینے والا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے اللہ رب العلام نے فرمایا ود او خوف اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے اور اللہ تعالیٰ سے امید میں پکارو ان رحمت اللہ قریب امر محسرین اللہ تعالی کی رحمت کیا ہے کے قریب ہے تو یہ تین بنیادی باتیں ہیں عبادت کے اندر تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے تبھی کوئی عبادت عبادت بنتی ہے تب کسی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا محبت اور امید اور خوف اور اس کی مثال دی جاتی ہے مثال چڑیا کی اور بھی مثالیں آپ دے سکتے ہیں چڑیا کی مثال چڑیا کا جو سر ہے اس کی مثال محبت کی ہے اور اس کے جو دونوں بازو ہیں اس کی مثال خوف اور امید کی ہے اگر چڑیا کے اندر سر سے سر کو کاٹ دیا جائے تو کوئی چڑیا زندہ نہیں رہے گی اور اگر سر تو ہے چڑیا کے اندر لیکن اس کے ایک بازو کو اگر آپ کاٹ دیں گے تو چڑیا اڑ نہیں پائے گی اور جب دونوں بازو کاٹ دیں گے تو اور نہیں اڑ پائے گی لہذا خوف اور امید چڑیا کے دو بازو ہیں جن سے کیا ہے چڑیا اڑتی ہے ایسے ہی ہماری زندگی کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر امید کا پہلو زیادہ غالب آ جائے کہ انسان اللہ کے عبادت سے دور ہو جائے اس کے اوپر خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ ہم نے امید کر لی ہے اللہ تعالیٰ سدا بھی دینے والے اللہ اللہ تعالیٰ سدا دے گا اور جب خوف کا پہلو غالب ہونے لگے کہ انسان دنیا سے مایوس ہو جائے تو اسی صورت میں اس کے اندر امید کا پہلو آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں سدا دینے والا اللہ تعالیٰ وہی معاف بھی والا جب یہ تین چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہے تو انسان کی زندگی سکون کے ساتھ گزرتی ہے اگر انسان کی زندگی کے اندر صرف امید ہے تو ایسا انسان ناشکرا بن جاتا ہے اور ایسا انسان دین سے بغاوت کرنا شروع کر دیتا ہے اور دین پر عمل نہیں کرتا کہ در اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا لہذا کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی عبادت سے روگردانی کر لیتا ہے اور جس کے اندر خوف زیادہ ہو جاتا ہے وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس لیے دونوں چیزیں غلط ہیں محبت بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونی چاہیے یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو ایک انسان کی مسلمان کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے محبت اس لیے ضروری ہے کیونکہ محبت جو ہم نے شرط لگائی ہے اس محبت کی قید سے منافقین نکل جاتے ہیں منافقین اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایمان نہیں لائے انہیں دین سے محبت نہیں تھی نبی سے محبت نہیں تھی وہ تو مجبوری میں اور قتل کے خوف سے اور ریاکاری کے طور پر اللہ کی بات کرتے تھے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینہ کے اندر جو منافقین تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے جہادی بھی, بھی جاتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے زکاتے بھی دیتے تھے لیکن اللہ تعالی کی محبت میں نہیں خو قسمیں یہ اللہ تعالی ریاکاری کے طور پر اور اس طریقے سے مجبوری میں کرتے تھے کہ ہمیں قدر کر دیا جائے گا تو محبت کی جو, کی جو شرط رکھی گئی ہے اس سے منافقین نکل جاتے ہیں م, م, منافقین کے دلوں کے اندر محبت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو امید ہے امید سے جو خوارج اور معتضلہ وہ نکل جاتے ہیں خوارج اور معتضلہ کی ہاں انہوں نے خوف کے پہلو کو غالب کیا ان کے ہاں م, امید نہیں ہے اسی لیے ان کے ہاں جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے وہ ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا وہ ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا وہ جہنم سے نہیں نکلے گا یہ سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں اور قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی رہیں گے جو دنیا میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اس کا بدلہ یہی ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت سے مایوس رہیں تو یہ جو امید ہے اس سے خوارج اور متضرا نکل جاتے ہیں اور جو خوف اور امید ہے اس سے صوفیہ نکل جاتے ہیں کون نکل جاتے ہیں صوفیہ اور مرجیا جو خوف ہے کیونکہ جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ ان کے ہاں خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یا اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید میں عبادت کرنا یہ ریاکاری ہے اس لیے ان کے ہاں خوف اور جو ہے یہ امید نہیں ہے ان کے ہاں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جہنم سے ڈر کر کے عبادت کریں گے تو ریاکاری کاری آگے اللہ کے لیے ہم نے کہاں عبادت کیا ہم نے تو جہنم کے لیے عبادت کیا جہنم سے ڈر کر کے کیا اس لیے ان کے ہاں خوف اور امید نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی رابعہ بصری کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں کروں تو مجھے جنت سے محروم کر دینا اور اگر دو کے ڈر سے میں تیری عبادت کروں تو مجھے دو کے اندر ڈال دینا عزب اللہ مظالک تو یہ صوفیہ کا عقیدہ صوفیہ کے ہاں خوف اور امید نہیں رہتی ان کے یہاں چیز نہیں ہوتی ہے تو یہ ان سے نکلنے کے لیے یہ تین بنیادی باتیں عبادت کے اندر کہ انسان کے اندر محبت ہو اللہ تعالیٰ کی دین سے نبی سے محبت ہو اور خوف ہو اور امید ہو یہ تین چیزیں جب انسان کی زندگی کے اندر آتی ہیں تو انسان کیا ہے راہ راست پر قائم رہتا ہے اور اس طریقے سے اس کی زندگی کے اندر توازن رہتا ہے سکون رہتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر مایوسی نہیں ہوتی نہ اس کی زندگی کے اندر ہر دھرمی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے رو ہوتی ہے وہ صحیح راستے پر چلتا ہے سیدھے راستے پر چلتا اور اس کی زندگی کے اندر سکون رہتا ہے تو یہ ہے بارہواں اصول جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تیرہواں وصول یہ ہے کہ تمام صحابہ سے محبت کرنا تمام صحابہ سے ان کے فضل و مقام کو جاننا ان کی عدالت پر یقین رکھنا ان کا ذکر جمیل کرنا ان کے فضائل اور مناقب اور خوبیوں کو بیان کرنا اور جو ان سے س ہو گیا ہے یا ان سے غلطی ہو گئی ہے اس پر خاموشی اختیار کرنا ان کے اختلافات کو نہ بیان کرنا اور اختلافات کی صورت میں تم... سب کو معذور سمجھنا کیونکہ وہ سب کے سب مشتہد تھے اور مشتد ہر حال میں اجر کا مستحق ہوتا ہے جو مشتحد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں عجر دیتا ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عید اشتہد الحاکم جب حاکم اشتہاد کرے فصاف حق پر پہنچ جائے فلاح اجران اس کے لیے دو اجر ہوتا ہے وہ نختہ اور اگر اس غلطی ہو جائے یا وہ دختہ اجر واحد۔ تو اس کو ایک عجر ملتا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے تو صحابہ سب کے سب مشتحد تھے انہوں نے اشتہاد کیا اور اشتہاد کی صورت میں اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی تو اللہ ہر براہمن اس کو معاف کر دینے والا ہو اس پر بھی انہیں عجر دینے والا ہے جیسے جو عالم ہوتا جو مشتحد ہوتا ہے مان امام مام محنفہ ہیں امام مالک امام شافی ہیں مام بخاری ہیں اور دیگر ام کرام ہیں انہوں نے اشتہاد کیا اور اشتہاد انسان کب کرتا ہے حدیث نہ ہونے کی صورت میں اشتہاد کیا لیکن ان کا اشتہاد مان لیجئے ثواب کو نہیں پہنچتا تو ان کے لیے اج رہے کیونکہ انہوں نے اشتہاد کیا ان کے اندر اشتہاد کی تمام شرطیں پائی جاتی تھیں لیکن بات کے آنے والوں کے لیے کیا ہے کہ ان کے اشتہاد اگر غلطی ہو جائے تو ہم اس کو نہ لیں اور حدیث کے مطابق سنت کے مطابق عمل کرے جیسا کہ ایم اک نے فرمایا ہے تو صاحب کرام رام تو اشتہاد کی بنا پر اللہ حرب ان کو اجر سے نماز دے گا جو حق پر پہنچا اس کو دوہرا اجر اللہ دے گا جو حق پر نہیں پہنچ سکے اور اس طریقے سوور بھول اور چوک ہو گئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اجر سے نماز دے گا تو یہ صحابہ کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ اور منحج ہونا چاہیے جو ان سے بغض رکھے گا ہم ان سے بغض رکھیں گے جو اور جو ان کی جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے ہم ان سے بغض رکھیں گے اور صحابہ کا دفاع کریں گے اور تمام صحابہ کے لیے جنت کا عقیدہ رکھیں گے یہ تمام کے تمام اصول ہیں لیکن میں نے ایک اصول کے اندر سب کو بیان کر دیا ورنہ ہر چیز ایک ایک جملہ جو میں نے بیان کیا ہے ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اگلا صرف درس ہوگا اس لیے صحابہ سے محبت کی مناسبت میں ہم نے سارے اصول آپ کے ساتھ بیان کر دیے سب کے لیے جنت کا عقیدہ رکھتے ہیں جو پہلے ایمان لائے جو بعد میں ایمان لائے سب کے لیے اللہ رب غلامی نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا کہ کی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا جہاد کیا اور جو بعد میں ایمان لے کر کے ہے؟ اللہ نے کہا کل کل و اد اللہ الحسنہ اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے الحسنہ جب آئے قرآن میں آخرت سے متعلق اس کے بارے میں اس کا معنی جنت کا ہوتا ہے ابن عباس نے اور دیگر صحابہ نے بیان کیا کہ جب حسنا آئے قرآن مقدس کے اندر اور آخرت کے مسائل میں یا آخرت کے تناظر میں تو اس کا معنی جنت کا ہوتا ہے وہ کل ہوا اللہ الحسنہ اللہ نے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ کیا لہذا تمام صحابہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے اللہ سب سے راضی ہو گیا اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا عجر کریم کا اجر عظیم کا وعدہ کیا اللہ نے صحابہ کو ہمارے لیے مثال بیان کیا ہے فَإن آمنوا بِمِثْلِ مَا تم بھائی فقدی تدو اور جہاں جہاں قرآن کے اندر محسنین مخبتین متقین صادقین جو بھی نیکیاں اور نیک اوساب بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے اس میں صحاب کرام داخل ہے وہ ہمارے لیے معیار ہیں جب وہ میں آ رہے ہیں وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا تو بعد میں کون جا سکتا ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ کی وہی فیقہ جنت کے اندر جائے گا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں تو صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں لہذا ان سب کے لیے جنت ہے سب کے لیے جنت کا ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ عربام سب کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا اور صحابہ کسے کہتے ہیں جو نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو ان کو صاحبی کہا جاتا ہے بڑا اونچا درجہ ہے اور انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام صحاب کرام کا ہے سب سے اونچا مقام اس کائنات اس دھرتی میں سب سے اونچا مقام صاب کرام کا ہے انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام مرتبہ تو بڑے فضل والے تھے بڑے اونچے مقام مرتبے والے تھے صاب کر لہذا تمام صحاب کرام کے لیے ہم جنت کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ رب نے یا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے صحابہ جو بعد میں اسلام قبول کے ایمان لائے اور جن کی خدمات اور جن کی نیکیاں ان صحابہ کے مقابلے میں جو پہلے ایمان لائے مہاجرین ان کے مقابلے میں کم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے نا وہ بن محسن میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم مسلمان ایسے ہوں گے جو اس صحابی رسول کا نام جانتے ہوں گے وہ بن محسن رضی اللہ عنہ ہو ہمارے نبی نے ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی حسن و حسین ہمارے بھی ان کی لئے جنت کی بشارت سنائی جب کی ان سے اونچے مقام مرتبے والے بھی صحابے کرام ہیں جیسے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ وہ سب کے سب اونچے درجے والے ہیں اور دیگر صحابے کرام عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن امر بن عاص، عبداللہ بن مسعود یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں ابو حریرا معاذ بن جبل جبل یہ سب بڑے بڑے صحابے کرام ہیں تب جب ہمارے نبی نے وہ کاشا رضی اللہ تعالیٰ کے لیے عبداللہ بن سلام کے لیے ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی تو وہ صحابہ جو ان سے زیادہ اونچے درجے والے ہیں اونچا مقام رکھنے والے ہیں نیکیوں میں فضل و مقام میں پہلے ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے جنت کیوں نہیں ہوگی وکل واد اللہ علیہسن <الْعُسْنَى> ہر ایک کے لیے اللہ حرب اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہر ایک کے لیے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا لہذا جب وہ صحابہ جو فضل و مقام میں کچھ کم ہیں جب ان کے لیے جنت کا ہمارے نبی نے خوشخبری سنائی تو وہ صحابہ جو ان سے فضل و مقام میں ایمان میں صداقت میں جہاد میں ہجرت میں خرچ کرنے میں انفاق میں تمام چیزوں میں ان سے آگے ہیں تو ان کے لیے بدرجہ اولا جنت واجب ہو جاتی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی جب یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور میں اپنے اس مضمون کی تیاری کر رہا تھا تو ہم نے ابن بتا اور رحمتہ اللہ علیہ اور دیگر صلف کے اقوال میں نے پڑھے تو یہ ذہن میں میرے بات بہت پہلے سے تھی لیکن مجھے جرات نہیں ہو پاتی تھی اس بات کو کہنے کی لیکن جب میں نے ان کے اقوال پڑھے تو میں نے خطبے کے اندر بھی جا کر کے اس مسئلے کو بیان کیا اور آج بھی بیان کر رہا ہوں کہ یہ صحابہ کرام جو فضل و مقام میں صاحب سے نیچے درجے کے ہیں جب ان کے لیے ہمارے بھی نے جنت کا وعدہ کیا تو جو ان سے زیادہ اونچے درجے والے ہیں وہ بدرجے اولا جنت کے ہیں. یہ ایک بڑا اہم اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. بڑی محنت سے مجھے اس کے تعلق سے علما کی باتیں ملی. اس موضوع کے یا صحابہ کے فضل مقام کو جاننے کے لیے جب میں نے کتابوں کا اور اس طریقے سے پڑھنا شروع کیا تو میرے بھائیو یہ عقیدہ بھی ہمارا ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ سب کے سب انشاءاللہ یقین اللہ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جنت کے اندر انشاءاللہ اللہ وہ لوگ جائیں گے صحابہ سے محبت ایمان ہے امام اظفر تحویر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حبہم دین و ایمان و احسان ان سے محبت دین ہے ایمان اور احسان ہے و کفر و ہوں و تغیان اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے نفاق ہے اور تغیان اور جاتی ہے صحابہ سے جو محبت نہیں رکھے گا وہ منافق ہوگا پرلے درجے کا منافق ہوگا جو صحابہ سے محبت نہیں رکھے گا اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا ان سے محبت کرنا دیما دین اور ایمان ہے صحابہ کرام سے محبت کرنا آج جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے بارے میں برا عقیدہ رکھتے ہیں ان... وہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں ان سے ہمار نبی نے فرمایا انصار سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہے جب انصار سے محبت ایمان ہے اور بغض نفاق ہے تو مہاجرین سے محبت کرنا بدرجہ اولا ایمان اور ان سے بغض رکھنا بدرجہ اور اولا نفاق ہے لہذا بہت اہم اصول ہے یہ صحابہ سے محبت کرنا ان کے لیے از تلاش کرنا اور اس طریقے سے ان کے لیے جنت کا عقیدہ رکھنا جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا اور صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہیں بلکہ اہل بیت کا دو درجہ ہے روافظ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے ہمارا تو عقیدہ یہ کہ عام صحابہ سے ہٹ کر کے اہل بیت کا دو مقام ہے دو مرتبہ ایک تو ایمان کی خوبی ان کے پاس اور نمبر دو اللہ کے سر سے قرابت داری لہٰذا ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور ان کا اور ان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے اہل بیت کا ان سے دو دو مرتبہ ایک تو قرابت داری کا حق ہے اور ایک ایماندار ایمان کا حق ہے لہذا اہل بیت کا مقام مرتبہ اور اونچا ہو جاتا ہے بشرتی ایمان والے اور اس طریقے سے صحابہ کے تعلق سے دو فرقے بڑے گمراہی کا شکار ہو گئے ایک تو رافضہ رافضہ جنہیں لوگ شیعہ کہتے ہیں حالانکہ وہ رافضہ ہیں انہوں نے پورے دین کا انکار کر دیا صحابہ کا انکار کر دیا حدیثوں کا انکار کر دیا قرآن کا انکار کر دیا اس لیے ان کو رافضہ کہا جاتا ہے رافضہ شیعہ یہ تمام سات آٹھ صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے باقی تمام صحابہ کرام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ سب کے سب دین سے منحرف ہو گئے تھے مرتد ہو گئے تھے ابو بکر و عمر عثمان سب کے بارے میں بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں ٹھیک ہے یہ رافضہ ہیں اور دوسرے خوارج خوارج بھی صحابہ سے نفرت کرتے ہیں اور صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں یہ لوگ بھی صحابہ کو کافر کہتے ہیں روافض بھی اور خوارج بھی خوارج ان صحابہ کو کافر کہتے ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان کو خوارج کہتے, کہتے حضط عثمان کو کافر جن کے خلاف خروج کیا علی رضی اللہ عنہ کو کافر اس لیے علی کو خارجی نے قتل کیا تھا عبدالرحمان بن ملجم میں خارجی تھا اس نے قتل کیا تھا علی رضی اللہ تعن کو اور عثمان رضی اللہ عنہ انہیں, انہیں خارجیوں نے اور سبائی ٹولو نے کیا کیا تھا ان کو قتل کیا تھا تو یہ جو خوارج ہیں یہ بھی صحابہ سے نفرت کرتے ہیں صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں وہ صحابہ جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا جنگ صفی جو ہے جب یہ لوگ نکلے تھے ان کا ساتھ نہیں دیا ان سب کی تکفیر کرتے ہیں لوگ جی اور ابو بکر عمر کو خوارج مانتے ہیں لیکن عثمان کو نہیں مانتے روافظ نہ بکر کو مانتے نہ عمر نہ عثمان کو اور نہ ہی دیگر صاحب کرام کو سات آٹھ صاحب کرام ان کو چھوڑ کر کے یہ دو بڑے فرقے ہیں جو گمراہ ہو گئے صحابہ کی محبت صحابہ کے کے تعلق سے ایسے کچھ لوگ ان کے تعلق سے گستاخی کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں فقیر نہیں تھے کچھ صحابی وہی روایت مانیں گے جو عقل کے موافق ہوگی اور اس طریقے سے اسی صحابی کی حدیث کو مانیں گے جو فقیر ہوگا یہ سب میرے بھائی یہ سب صحابہ کی شان میں تنخیص اور کوتائی ہے یہ سب سے ہمیں بچنا چاہیے صحابہ کی نیکیوں کے سامنے ان سے جو بھول اور غلطی ہوئی ایسے ہی جیسے سمندر کے سامنے قطرے کی سمندر میں آپ سوئی ڈبو دیں کتنا پانی نکلے گا ایسے ہی ان کی نیکیوں کے سمندر کے سامنے ان سے جو بھول چوک ہوئی اس کی مثال ہوئی ہے اور پھر اللہ بلام غفور رحیم ہے پھر اللہ رب توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ نہیں تو اللہ بلام ان سب کے لیے جنت کا یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کے تعلق سے یہ بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اصول نمبر چودہ مسلم حکمرانوں کی اطاعت کرنا ان کے لیے دعا کرتے رہنا ان کے لیے ان کے خلاف خروج اور بغاوت نہ کرنا ان کی خامیوں اور غلطیوں کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا نہ اسٹیج پر نہ کتابوں میں نہ تقریروں میں نہ اور لوگوں کے سامنے یہ سب کے سب ہمارے صلب صالحین کے اصول اور منہج کے اندر شامل ہیں اللہ نے اہل امر کی اطاعت کو واجب کر دیا یا رسول الام ائی ایمان مارو اللہ کے اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو اور جو اہل امر ہے ان کی اطاعت کرو اہل امر میں علماء بھی ہیں اور حکام اور سلاطین بھی مسلم حکمراں کی بات میں کر رہا ہوں وہ سب کے سب شامل ہیں ان کی بھی اطاعت کرنا ضروری اللہ ہر برہمن کی اطاعت کو فرض کر دیا ہے کہ اہل امر کی اطاعت کرنا ضروری ہے امر معام دنیا کا معاملہ بادشاہ آخرت اور دنیا دین کے امور کے ذمہ دار علماء لہذا ان کی باتوں کو ماننا ضروری ہے اللہ کے اصول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہو باد ابھی بایا نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطا ہم نے اللہ کے اصول سے بیعت کی سموتا پر فی الس والیسر آسانی اور تنگی کے اندر غلم شتی علما خوشی اور ناخوشی جیسا بھی ہو ہر حال میں ہم نے اللہ کے اصول سے بےعد کی کہ ہم اماں کی حکمرانوں کی اطاعت کریں گے اس طریقے سے مبی نے فرمایا یہ جو روایت سی بخاری صحیح مسلم کی ہے اس طریقے سے مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رضی اللہ فرماتے کہ اللہ کے نے فرمایا من عطا عنی فقط عطا اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن اسان فقط صلی اس اللہ جس نے میری نہ فرمانی کی اس نے اللہ کی نہ فرمانی کی ومن عطا امیری جس نے میری امیر کے اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی وہ من اص امیری فقط اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی فرمانی کی اس نے میری نافرمانی فرمانی کی بہت ساری آیتیں احادیثیں ہیں یہاں تک کہ ہمارے ابھی نے فرمایا کہ اگر وہ ظلم کریں تو بھی تم ان کے اعت سے بغاوت نہ کرنا ان کے خلاف خروج نہ کرنا بغاوت نہ کرنا تم ان کی باتوں کو ماننا خلاف اور جو ناجائز باتیں ہوں گی ان کو چھوڑ دینا ان کی بات نہ ماننا لیکن ان کے خلاف خروج کرنا اور اس طریقے سے بغاوت کرنا ہمارے نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا اللہ کے سل حدیث ہے تمہارے اوپر عمرہ ایسے تمہارے پر عمرہ آئیں گے و تنکرون جو اچھے اور برے دونوں کام کریں گے فمن ان فقط فقت بریا جس نے انکار کر دیا اطاعت پر وہ بری ہو گیا ومن کر یا فقت اور جس نے اس کو دل سے برا جانا وہ محفوظ رہ گیا کن منر لیکن جو راضی ہو گیا اور ان کی تباہ کرنے لگا وہ کیا ہے وہی قابل مواخذہ ہے یعنی جن باتوں میں ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے لیکن جو باتیں کتاب و سنت کے موافق ان کی بات مانیں گے لیکن ان کے خلاف خروج نہیں کریں گے قالو افران قاتل ہوں. لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے امیروں سے جنگ کیوں نہ کریں ان کے خلاف خروج کیوں نہ کریں قالام نہیں نہیں ہرگز نہیں جب تک وہ نماز پڑھیں جب تک وہ نماز پڑھیں اس وقت تک ان کے خلاف خروج نہ کرنا اور ہمارے بھی نے فرمایا کہ ایسا کفر جس کے بارے میں ایک دم واضح دلیل ہو جیسے سورج انسان دیکھتا ہے اور اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہ ہو کفر بواہ ہو تم دیکھ لو یعنی کہ سن لو آج بہت سارے لوگ سن کر کے بہت ساری باتیں اڑا دیتے ہیں سن کر کے حالانکہ حقیقت میں نہیں ہوتا ہمارے بھی نے فرمایا تم ولا کفر فی ہے کفر بواہن۔ جب تم اس کے اندر کفر بوا دیکھ لو یعنی خود جا کر کے مشاہدہ کرو دیکھو کفر کا کام کرتے ہوئے یعنی کسی نے آ کر کے بیان کر دیا کہ میں نے دیکھا کہ بادشاہ یہ کام کر رہا تھا نہیں آپ کو دیکھنا ضروری ہے یہ سننا ہو سکتا ہو نہ سمجھ پایا ہو آ کر کے وہ غلط بات اس کے اندر ملا دے اس لیے تم نے اپنی آنکھوں سے جا کر کے خود دیکھا ہو اور دلیل ہو تمہارے پاس برہان ہو اللہ کی طرف سے سنی سنائی بات نہ ہو اور ایسی بات بھی نہ جس کے اندر علماء کے اختلاف ہو یعنی ایسی بات ایک دم واضح جیسے سورج واضح رہتا ہے دوپہر کے اندر ایسے ہی اور پھر یہ نہیں کہ آپ ان کے خلاف خروج کر دیں خروج کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے خروج کرنے سے صرف اور صرف خون بہتا ہے جانیں جائے جاتی ہیں عزت نیلام ہوتی ہیں پورا ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے آپ دیکھیں جن جن ملکوں کے لوگوں نے خروج و بغاوت کیا آج وہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ پہلے اچھا تھا کاش پہلے والا ماحول ہوتا اس لیے خروج کے معنی خروج کے ہوتے ہیں خروج کے معنی بغاوت کے اور نکل جانے کے خروج کے اندر کبھی بھی خیر نہیں رہا ہے اس لیے اگر وہ ظلم کرتے ہیں ان کو ظلم کو سہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے اصلاح کے لیے لیکن ان کے خلاف خروج و بغاوت کرنا یہ شریعت کے اندر کبھی بھی جائز نہیں رہا ہے اور ہمیشہ خروج سے جو ہے نقصان ہی پہنچا ہے کبھی بھی خروج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا پوری تاریخ آپ دے ڈالیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے بھائی بہن ہیں کیا ہمارے بھائی بہن ماں باپ فرشتہ ہیں ان سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہم ان کے خلاف خروج کرتے ہیں کیا ہم ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں کیا ہم ان کے خلاف جا کر کے روڈ پر بیان کرتے ہیں کیا ہم ان کے خلاف کتابوں کے اندر لکھتے ہیں? اپنے باپ کے خلاف اپنی ماں کے خلاف اپنے بھائی کے خلاف کتابوں میں لکھتے ہیں جا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں روڈوں پر چوراہوں پر میاں بیوی بی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے کیا اس کو بیان کرتے ہرگز نہیں تو بادشاہ تو بدرج اولا کیونکہ بادشاہ سے پورے ملک کا امن و امان جڑا ہوا ہے پورے ملک کی کا امن و امان اور حفاظت جڑی ہوئی ہے اسی لیے سلم کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری کون سی دعا قبول کرے گا اگر معلوم ہو جائے تو ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین میری دعا قبول کر لے بادشاہ کے تعلق سے کیونکہ بادشاہ جو صحیح راستے پر رہے گا تو پورا ملک صحیح راستے پر رہے گا اگر بادشاہ خراب ہو جائے گا تو پورا ملک خراب ہو جائے گا اس لیے اپنے سے زیادہ بادشاہ کے لیے دعا کریں اور سنی سنائی باتوں پر دھیان نہ دیں یہ غیبت اور چغلخوری ہو جاتی ہے غیبت اور چغلخوری کرنا حرام ہے بادشاہ کی اور درجہ حرام ہے کیونکہ اس کی خامیوں کو بیان کرنے سے اس کی حیبت ختم ہو جاتی ہے اس کا روب و جلال ختم ہو جاتا ہے ریا کے اوپر سے اس لیے اگر آپ کوئی چیز غلط دیکھتے ہیں اگر استطاعت ہے تو جا کر کے بادشاہ کے سامنے اس کو بیان کیجیے ہمارے بھی نے کیا فرمایا منکر کے لوٹانے کے تین درجے ہیں ایک تو انسان اسے اپنے ہاتھ سے روک دے یہ بادشاہوں کے لیے حاکموں کے لیے اور قاضیوں کے لیے ہے اور دوسری چیز ہے کہ آپ اس کو زبان سے روکیں یعنی جا کر کے آپ اس کو زبان سے نصیحت کریں کہ تمہارا عمل غلط ہے یہ کہاں کہیں گے جا کر کے بادشاہ کے سامنے کریں گے جیسے ہمارے اندر کوئی خامی ہے ہمارے اندر کوئی عیب ہے تو کیا آپ روڈ پر بیان کریں گے آ کر کے میرے سامنے بیان کریں گے کہ آپ کے اندر فلاں خامی ہے تبھی میں اصلاح کروں گا آپ روڈ پر بیان کر رہے ہیں. ہمیں کیا معلوم یہ غیبت بھی ہے فضیحت بھی ہے جو حرام ہے ایسی بادشاہ کے معاملے میں بھی سے زیادہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر ہم کسی بادشاہ مسلم بادشاہ کی برائی کو یا خامی کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں اگر آپ کے پاس استعت ہے آپ بادشاہ کو خط لکھئے اگر ستات ہے وہاں جا کر کے بیان کیجئے جب ہم اپنی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کو نہ پسند کرتے ہیں تو ملک کا سربراہ ہے اس کے پاس فوج اور طاقت اور ڈنڈا ہے اس کا ایک روب اور جلال ہے اس کا ایک اور مقام ہے اور مرتبہ ہے اس کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا کیسے جائز ہوگا آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور تیسری چیز ہمارے میں نے کیا فرمایا اگر اس کی بھی طاقت نہیں دل کے اندر برا جانو دل میں برا جانیں آپ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے دل میں برا جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں برا جانے اور جا کر کے روڈ پر بیان بھی کریں اگر آپ نے بیان کر دیا تو خ... یہ... یہ خوارج کا مناظ ہو گیا اللہ کے حضط عثمان رضی عنہ کے زمانے میں جو خارجی ہوا کرتے تھے بیت المال سے اتنا سامان لے کر کے آتے تھے کہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتے تھے لیکن سامان لے کر کے آتے تو کیا راستے میں کہتے تھے اللہم مغیر اللہ غیر اللہ غیر بدل اللہ تعالیٰ تو بدل دے اس امیر کو عثمان کو بدل دے اتنا سب لے کر کے آتے تھے یہ خوارج کی پہچان ہے کہ بادشاہوں کے سامنے ان کی برائی کو جو ہے ان کے ان کو نہ بیا بتا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت پائی جاتی ہے ہمارے دسترخوان پر ہم جہاں اکٹھا ہوتے ہیں دو چار لوگ مسلم بادشاہوں کے خلاف خاص طور سے سعودی عرب کے خلاف ہم لوگ برائی بیان کرتے ہیں یہی کھاتے ہیں یہی پیتے ہیں یہی سب کچھ کرتے ہیں لیکن کے خلاف برائیاں بیان کرتے ہیں کتنی افواہیں اڑاتے تعلق سے بادشاہ کے تعلق سے اور اس طریقے سے لوگوں کے تعلق سے امیروں کے تعلق سے ولی عہد کے تعلق سے یہاں علماء کے تعلق سے نہ جانے کیا کیا باتیں بیان کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ امام سدیش جو کھانے کعبہ کے امام ہیں انہوں نے تقریر کی تھی نبی کا معاملہ کیا تھا یہودیوں کے سامنے اور اس طریقے سے جو چینلز ہیں یہودیوں کے اور اس طریقے جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں رافظہ اور خوارج کے اور جو غیر مسلم ہیں انہوں نے افواہ اڑا کیا لکھ دیا کہ اب سعودی عرب نے سعودی اسرائیل سے دوستی قائم کر لی نہ عزم من منظالی حالانکہ لوگوں نے پہلے دوستی قائم کر لیا ایران نے ترکیہ نے اور اس طریقے سے اور مرکلوں نے سب سے پہلے ان کے سفارت خانے کھل گئے سب سے پہلے تجارتیں ہو رہی ہیں لاکھوں لاکھوں ڈالر کی تجارتیں لوگ کر رہے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی نہیں لکھتا کوئی نہیں بولتا سعودی عرب کو بیان دینا پڑا کہ ہمارا نہ کبھی اسے تعلق تھا نہ رہے گا ہماری جو شرط ہے جب تک اس شرط کے مطابق نہیں کریں گے ہمارا تعلق ان سے نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کتنی لہدے ہوئی سوشل میڈیا پر اخباروں کے اندر سعودی عرب کے خلاف کتنا کچھ گا ایک چھوٹی سی مثال بیان کروں ملک سلمان حفظہ اللہ خادم اللہ حرمین شریفین اللہ تعالیٰ اس مملکت کو قیامت کی آخری صبح تک باقی کے رکھے آپ دعا کریں اس مملکت کے لیے الحمدللہ للہ آپ دیکھیں امن و امان حرمین شریفین توحید اور سنت اسلام اور پوری د... آپ دیکھ جائیے امن و امان اور کہیں بھی آپ کو کوئی عرص کوئی مزار کوئی قبر پرستی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی الحمد یہی چیز ان کو نہیں اچھی لگتی پوری دنیا میں جہاں بھی توحید و سنت کا گلگلا سن رہے اللہ کے بعد مملک سعودی عرب کا ہاتھ ہے آپ جان لیجئے لاکھوں دعات مبلغین انہوں نے پوری دنیا کے اندر بھیج رکھے ہیں آپ یہ ہی سعودی عرب کے اندر دعوی سینٹر کا قیام آپ ان کے ذریعے سے دیکھیے کس قدر آپ کو توحید سنت کی آواز مل رہی ہے الحمد للہ آپ ان کے لیے دعائیں کیجئے میرے بھائیوں ان کے لیے دعائیں کیجئے ملک سلمان نے اعلان کیا کہ جو بھی سعودی عرب کی سرزمین پر رہتا ہے چاہے سعودی اور غیر سعودی سب کو فری میں وکسن دیا جائے گا فری میں ٹیکہ دیا جائے گا کوڈ نائنٹین کا ہمارے ملک کیا اخباروں نے کیا لکھا ستر فیصد دیا جائے گا نوز اچھی خبر رہتی ہے تھوڑا بیان کرتے ہیں اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو ان کے موافق ہے مرچ مسالہ لگا کر کے خوب زیادہ بیان کر دیتے ایک ہاتھ کی ککڑی ہوتی ہے اور نو ہاتھ اس کے اندر بیج لوگ ڈال دیتے ہیں لیکن جب اچھی خبر ہوتی ہے سعودی عرب کی تو اس کو گول کر جاتے ہیں اور اگر مجبور ہو جاتے ہیں بیان کرنے پر اس میں بھی قطر بیمت کر دیتے ہیں اس کے اندر بھی کمی کر دیتے ہیں یہ دغلی پالیسی یہ میڈیا یہ روافذ کا یہودیوں کا ان لوگوں کا میڈیا ہے آپ اس کے اوپر کیوں بھروسہ کرتے ہیں تو میرے بھائی مملک سعودی عرب ہے اس کی بنیاد توحید سنت پر ہے اس کی بنیاد توحید سنت پر ہے جو ان کے مخالفین تھے پہلے بھی ختم ہو گئے لیکن یہ حکومت دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی پرانے حکومت ہے مملک سعودی عرب ہے ایک سو سال, سال کا عرصہ ان پر گزر چکا ہے اور قیامت تک ان یہ باقی رہیں گے قیامت تک باقی رہیں گے انہوں نے جو توحید کی سنت کی حرمین شریفین کی پوری دنیا میں مسلمانوں کی انسانوں کی غریبوں کی مسکینوں کی انسانیت کی بنیاد پر اور توحید اور سنت کی بنیاد پر اسلام کی بنیاد پر انہوں نے جو خدمات کی ہیں عام میرے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی نہیں ملے گی اس مثال اور اس کو ہر انسان سمجھتا ہے لیکن لوگ مجبور ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو یہاں مرمانی نہیں چلتی یہاں ٹھیلے میلے ارس اور اس طریقے سے کیا نام ہے قبروں کا طواف مزاروں کا طواف یہ ساری چیزیں کرنے کا موقع نہیں ملتا اس لیے ان کو ان سے دشمنی ہے لہذا میرے بھائیو یہ ہمارے نعمتیں ہیں یہ مملت سعودی عرب یہاں کا ہر بادشاہ ہر موقع پر سب سے پہلے تو سنت کا نام لیتا جی ہاں لہذا ان کے لیے دعائیں کیجیے اور اس طریقے سے ایسی محفلوں مجلسوں میں نہ جائیے جہاں پر لوگ ان کی غیبتیں کرتے ہیں یہیں سے کماتے ہیں یہی سب کچھ کرتے ہیں ان کے خلاف غیبتیں کرتے ہیں پہلے سب کچھ فری تھا یہاں سے کما کما کر کے پر ملک لے کر کے گئے محل بنایا اور پلاٹ خریدا سب کچھ بنایا اور فری میں سب کچھ کیا کبھی ان کا شکریہ ادا نہیں کیا آج یہ ٹیکس لے رہے ہیں اگر تھوڑا سا تو لوگ ان کی غیبتیں بیان کرتے ہیں نا ازب اللہ پہلے اچھا تھا تو بہت اچھا لگا اب تھوڑا سا ٹیکس لگا دیا گیا تو بہت برا لگنے لگا آپ لوگوں کو نہیں رہنا چھوڑ دیجیے سعودی عرب کو مت رہیے یہاں پر غیبت کو کرتے ہیں برائی کو بیان کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے ان کے لیے دعا کیجیے میرے بھائی ان کے لیے دعا کیجیے ہر انسان اس بات کو سمجھتا اور جانتا ہے لیکن اندھی جو, جو تعصب ہوتا ہے انسان تعصب کی اہم اتار کر کے دیکھے گا سمجھ آئے گا ان ملکوں کی تعریف کرتے ہیں جہاں ابو بکر کا نام نہیں رکھ سکتے عمر کا نام نہیں رہ سکتے عثمان نام نہیں رکھ سکتے حفصہ اور عائشہ نام نہیں رہ سکتے جہاں پر آپ کو مسجد نظر نہیں آئے گی جہاں مزار ہی مزار قبر پرستی ہی قبر پرستی اور پوری دنیا میں قبر پرستی کے پھیلانے کا ذریعہ سبب بنے انہیں کی تعریفیں کی جاتی انہیں کی تعریفیں کی جاتی الحمد للہ مملے سعودی عرب ہے یہاں پر آپ کو شرک اور بدعت کا کوئی اڈا اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی آپ ان کے لیے دعائیں کیجیے میرے بھائیو آپ ان کے لیے دعائیں کیجیے وہ ملک جہاں پر سنت اہل سنت کے لیے پارلیمنٹ میں داخلے پر پابندی ہے جہاں پر کوئی ووٹ نہیں دے سکتا جہاں پر کوئی مسجد اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا قرآن نہیں رکھ سکتا ان ملکوں کی تعریف کرتے ہیں لیکن مملتِ سعودی الحمدللہ جو پوری دنیا کے اندر توحید و سنت اور قرآن اور حدیث کی کتابیں چھاپ کر کے حاجیوں کے ذریعے سے اپنے اپنے سفارت خانوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر مفت بھیجتا ہے ان کی کوئی تعریف نہیں کی جاتی اور یہ تعریف کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ اللہ کے لیے کرتے ہیں خالص صلی اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے رہا قیامت تک ساتھ دے گا تو آج چار ہی ہماری باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا کہ اللہ ہر بلامین ہمیں حق پر قائم رکھے ان اصولوں پر قائم رکھے جو اصول ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہرب الامین ہمیں شرک بدعت خرافات سے محفوظ رکھے جداکم اللہ خیر وہ صلی محمد اللہ علیہ و صحاحب جداکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ